کا مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنا مخصوص جگہوں پر عورتوں کا عورت کی امامت میں نماز قائم کرنا کیسا ہے دیکھیے حضور علیہ السلام کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھی اس پر ہمارے علماء محد کہتے ہیں نیا نیا اسلام آیا انہیں دین سیکھنے کی ضرورت صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسا ہوا یعنی دین سیکھنا بہت ضروری تھا سب کے لیے فاروق اعظم کے زمانے میں دین جو ہے وہ اچھی طریقے سے قائم ہو گیا فتوحات اتنی ہوئی اے سرو و کسرا جیسی سپر پاور حکومتوں کو فاروق اعظم نے روم دیا فاروق اعظم نے اپنے دور میں یہ پابندی لگا دی کہ اب خواتین کا مسجد میں آنا درست نہیں اس لیے کس سے فتنا ہوگا ایک چیز غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ بھائی فاروق اعظم کا دور کتنا اچھا دور ہوگا کتنا بہترین دور ہوگا اس بہترین دور میں فاروق اعظم نے فتنے سے بچنے کے لیے خواتین پر پابندی لگا دی یہ دور تو سراپا فتنے کا ہے اس لیے خواتین کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے اچھا خواتین آتی کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہوں. کے لیے آتی ثواب حاصل کرنے آتی جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاتون کا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے تو افضلیت کو چھوڑ کر مسجد میں آنا کیسے درست ہوگا اس لیے خواتین کا اپنی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اب رہا یہ کہ خواتین ہی امامت کریں اور ان کے پیچھے خواتین جو ہیں وہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کو صدور شریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس نماز کو مقروع تحریمی لکھا ہے کہ عورت ہی امامت کرے عورتیں جو ہیں وہی مقتدی ہوں اور اگر فرماتے ایسی جگہ کہیں نماز منعقد بھی ہو مقروع تحریری کے ساتھ ہو تو جائے لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ خاتون اگر امامت کر رہی ہے تو وہ الگ سے مسلح پر کھڑی نہیں ہوگی جیسے امام کھڑا ہوتا بلکہ وہ اسی صف میں کھڑی ہوگی کہ جس میں خواتین ہیں لیکن ان کی جماعت کو صدر الشریا نے مقروع تحریمی قرار دیا